رضی اللہ و على رسوله اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين جاؤوا بالافک عصبت منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من, من الذنب والذي تولى كبره منهم له عذاب عليم لولا إذ سمعتموه ذن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين قال اللہ تبارکوت عالا فی شان حبیب ان الله و عامرا على اللہ اکتحل علبی یا منو سلو علی وسلیم تسلیمہ السلاتُ وسلام علیہ سید رسول اللہ وسلم علیہ علی کابق یا سید حبیب اللہ السلات وسلام علیہ سید رسول اللہ و علیک و علی آلک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و صلیم علیک و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ گرامی <تصفح> قدر آج کا موضوع موضوع ہے طہارت سیدہ طیبہ طاہرہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اور یہ بات کرنا بہت آسان ہے لیکن اس کا نتیجہ جو ہے اس کو دیکھنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ یہ کرنے والا تو اعتراض کرتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میں اعتراض کس پر کر رہا ہوں ہاں میں تقریر وہی کر رہا ہوں میری تقریر کے بعد اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوگی تو انشاءاللہ اللہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ العزیز عزیز بفضل ہی تعالی کیونکہ غالباً ممکن ہے کہ آپ ہی پہلے روم میں تھے تو روم چھوڑ کر چلے گئے تھے تو گرامی قدر سیدہ طیبہ طاہرہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا پر دو قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں ایک فرقہ بہابیا ہے اور ایک شیعہ ہے شیعہ یہ دونوں اعتراض کرتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں دونوں طرف کے دلائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ آپ لوگ حق اور باطل کو علیحدہ کر سکے ایک فرقہ جو ہے وہ اعتراض یہ کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ ان کو عداوت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وجہ, اس وجہ سے وہ اس بات کو اچھالتے ہیں اور دوسرا فرقہ جو ہے اس کو عداوت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کی بیوی کی کیا حالت ہے پاک دامن تھی بھی یا نہیں تھی بہت دن انتظار کیا لیکن کوئی جواب نہ نہیں آیا رب عزل کی طرف سے اگر پہلے سے ہی معلوم ہوتا تو کیوں انتظار کرتے کیوں جناب اتنے دن غمگین رہتے کیوں جناب ایسی تحقیق کرتے پہلے ہی کہتے تھے میری بیوی جو ہے پاک دامن ہے تم لوگ جو اٹھے جھوٹے ہو تو گرامی قدر اس مسئلے میں اور اس مسئلے سے بہت سی باتیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں اخذ ہوتی ہیں سب سے پہلی تو بات یہ تھی کہ جیسے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتا آیا ہے جناب یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو ایک بچے نے گواہی دی وہ شاہد شاہدم اہلحا جناب مریم علیہ السلام پر الزام لگا تو جناب مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی کے لیے اللہ رب العزت نے جناب عیسائی علیہ السلام کو چن لیا تو انہوں نے کنگوڑے میں یہ گواہی دی جب اللہ رب العزت کے حکم سے ان کو یہ حکم ملا کہ تیرا کام یہ ہے کہ اشارہ کرنا بچے کی طرف تو جب انہوں نے سوال کیا یا ہارون ماں کان ابو کم را کان تم کے بگی تو جناب مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا تو قوم کہنے لگی کالو کہیں پر نکل لمن کانا پھر مہدیا کہنے لگی یہ پنگھوڑے کا بچہ جو ہے ہمارے ساتھ کیسے بات کرے گا جب یہ بات ہو رہی تھی تو جناب عیسا علیہ السلام بول پڑے کہنے لگے انی عبد الب و جال نی نبی سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ انی عبد اللہ یہ نہیں کہا میری ماں جو ہے بے قصور ہے پاک دامن ہے بے قصور ہے یہ نہیں کہا بلکہ کہا اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتا کتاب مجھے کتاب دی گئی ہے ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں ابھی پنگوڑے کے بچے ہیں لیکن دعویٰ کر رہے ہیں بے علم دعوی نہیں ہوتا معلوم اس آئے سے یہ ہوتا ہے نبی جب پیدا ہوتا ہے تو نبی ہی ہوتا ہے یہ نہیں کہ اس کو کچھ عرصے کے بعد نبوت ملتی ہے بلکہ نبی پیدائشی ہی نبی ہوتا ہے اور نبی کا معنی ہی وہ اب یہ ہے کہ خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا یہ نبی کا معنی ہے اور جب تک نبی کو نبی کو نبی نہ مانا جائے غیب کی خبریں دینے والا نہ مانا جائے تو یہ مانا ہی صادق نہیں آتا یہ لفظ جو ہے وہ ہی صحیح, صحیح, صحیح جناب صحیح نہیں ہوتا اس لیے جناب عیسی علیہ السلام ابھی پنگوڑے میں ہیں تو کہتے ہیں انی عبد اللہ آتان کتاب مجھے کتاب دی گئی ہے وج اعلی نی نبی یا یعنی پگوڑے میں نبی ہے تو اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں یہ نہیں کہ چالیس سال کے بعد نبوت ملی نبی پہلے دن سے ہی نبی ہوتا ہے نبی کو نبوت بعد میں نہیں دی جاتی بلکہ اللہ ان نپو سے قدسیہ کو انہوں نے پہلے ہی اللہ رب العزت نے چنا ہوا ہے اور انہیں نبی بنا کر بھیجتا ہے اور وجہ نیم مبارکن یہ ہر کوئی اپنے اپنے مسلک کے مطابق جو ہے ترجموں کو دیکھ لے کہ مجھے وجہ عالی مبارکن مجھے مبارک بنا کے بھیجا گیا ہے اور پھر یہاں ہی بات ختم نہیں ہوئی اور آگے یوں کہا گیا ہے ای نما کن تو بس لکا معدوم تو ہے اور اس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں بھی ہوں ایم کون تو کہیں بھی ہوں صرف مجھے ہی نہیں جہاں جہاں میں ہوں گا وہ جگہ بھی مبارک ہوگی وہ اوسانی وسلام وز اور مجھے نماز اور زکات کی تاکید کی گئی ہے تاکد فرمائی گئی ہے ماں دم تو حیا کس وقت تک جب تک میں زندہ رہوں یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں وہ برم بی والدی اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں یہ بات لکھی جانے والی نہیں تھی آج کی بائبل پڑھ کر دیکھ لیجئے گا جہاں جہاں بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام متکل ہے اپنی ماں سے تو عیسائیوں نے وہاں وہاں یہ الفاظ لکھے ہیں اے بوڑھی اے فلاں ایسے الفاظوں سے جناب عیسا علیہ السلام کا خطاب فرمایا ہے اپنی ماں کے ساتھ اور ایسے بے ادبی کے الفاظ آج کی بائبل میں موجود ہیں لیکن اس کی تربیت عیسی علیہ السلام نے پگھوڑے میں فرما دی کہ میں اپنی ماں کو ایک بوڑھی کے لفظ سے پکارنے والا نہیں ہوں میں اپنی ماں کو کسی گالی کے گالی جیسے الفاظ سے پکارنے والا نہیں ہوں بلکہ وہ بی والدتی اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں وجہ اعلیٰ نی جب یا اور مجھے زبردست بدبخت بخت نہ کیا یعنی جو تم کہہ رہے ہو وہ نہیں ہے بلکہ میں شقی نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہوں تو گرامی قدر اللہ کا نبی میرا یہ آیت بیان کرنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اگر کسی نبی کی ماں پر الزام لگے تو ماں کی گواہی بیٹے نے دی ہے اگر نبی پر الزام لگے تو وہاں بچہ گواہی دے جیسے یوسف علیہ السلام کی گواہی تھی تو یہاں طیبہ بات آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر جب توہمت لگی اگر یہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن ہی فرما دیتے کہ یہ تو پاک ہے تو لوگ کہتے یہ منافقین آج کے منافقین بھی اس میں شامل ہیں گھر کی بات تھی نا اس لیے کہہ دیا میرے نبی علیہ السلام خاموش ہیں اور خاموشی جو ہے پھر بھی ایسی خاموشی نہیں ہے بلکہ نبی علیہ السلام آپ اعلان فرما رہے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرما رہے ہیں ولہم عالم تو اللہ اہلی اللہ خیرن یعنی خدا کی قسم میں اپنے اہل سے پارسائی کے سوا کچھ نہیں جانتا پاک دامی کے سوا کچھ نہیں جانتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائیں اور بخاری کی حدیث ہے صرف بخاری ہی نہیں محدثین نے اس حدیث کو لکھا ہے اور یہ پورا واقعہ اس طویل حدیث بخاری میں موجود ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائیں اور قسم کھا کر آپ اعلان فرمائیں اور پھر اس جملے کو غور سے ملاحدہ فرمائے فرمائیے گا کہ حضور علیہ سلاد و سلام نے اس جملے کو کہ یعنی خدا کی قسم سے معیت فرمایا ہے جس کا مطلب یہ ہے حضور علیہ سلاد و سلام کو حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عصمت کا صرف گمان ہی نہیں بلکہ یقین کامل یقین تھا اسی لیے تو قسم کھائی جا رہی ہے اگر یقین نہ ہوتا تو میرے نبی علیہ السلام کبھی قسم نہ کھاتے اس لیے اللہ کی قسم سے جملے کی ابتدا فرما کر اپنی یقین کامل کا اظہار فرما رہے ہیں اور جب نبی اور رسول معصوم ہیں ان سے گنا کا صادر ہونا ممکن ہی نہیں جھوٹ بولنا گناہ عظیم ہے قرآن میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ نے لانک کا اعلان فرمایا ہے تو نبی اور رسول کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے اور پھر جھوٹ پر اللہ کی قسم کھانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے ہر مومن کا یہ عقیدہ ہونا لازم ہے کہ رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور کبھی بھی خدا کی جھوٹ ہی قسم نہیں کھاتے تو جب حضور علیہ سلاد والسلام سلام نے صاحب کران کے سامنے خدا کی قسم کے ساتھ سیدہ طیبہ طاہرہ آشا سے رضی اللہ تعالی عہ کی برات کا اعلان فرمایا اور فرما رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو اس واقعہ کی حقیقت کا علم اور یقین تھا اور یہ یقین کے درجے کا علم تھا بلکہ یہ بھی معلوم تھا کہ یہ سہمت لگانے والا اور فتنہ اٹھانے والا کون ہے اسی لیے مسجد نبوی شریف میں خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کون ہے جو میری مدد کرے اور اس شخص سے انتقام لے جس نے بلا شبہ مجھے اور میرے اہل کو اضا دی ہے حضور علیہ سلاد وسلام کے اس اعلان سے جو سے پت کے جذبے کے تحت تیش میں آ کر منافکوں کے سردار عبداللہ بن ابئی منافک جو ہے اس سے انتقام لینے کے لیے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ہو سیدنا سعد بن ابادہ کھڑے ہوگے لیکن حضور علی سلات و سلام آپ نے انہیں باز رکھا اور مسلحت خاموش کر دیا کیوں اگر حضور بے نبی علیہ السلام ان کو اجازت عطا فرما دیتے اجازت دے دیتے اور تہمت لگانے والے منافقوں کے سردار عبداللہ بن اوبئی منافق کو قتل کر دیا جاتا تو دیگر منافقین یہ باب مچاتے حضور علیہ سلاۃ وسلام نے اپنی زوجہ کی طرفداری میں حقیقت واقعہ کو چھپانے کے لیے عبداللہ بن ابئی کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا ہے اور اپنی زوجہ کی پاک دعا دامنی کا کوئی ثبوت نہ دیا بلکہ قتل و غارت جو ہے اس کی راہ کو اپنا لیا ہے اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے حضرت سات بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سات بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش کر دیا تاکہ فتنے کی آگ اور زیادہ نہ بڑھے دور حاضر کے منافقین صرف اس بات کی رٹ لگاتے ہیں کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی طرف سے حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان نہ کرتے ہوئے سکوت کیوں اختیار کیا اس بات کا جواب یہ میں نے ارض کر چکا ہوں اور اگر آپ برات کا اعلان فرماتے تو منازقین ماننے والے نہ تھے بلکہ دیگر الزامات تراشتے اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے سکوت فرمایا اور ایک اہم مثلا مسالت یہ, یہ تھی کہ حضور برات کا اعلان کریں وہ اتنا مؤثر نہ ہوگا کہ جتنا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے الاان برات کا اثر ہوگا اس کو ایک آسان مثال سے سمجھیے گا کہ ایک بادشاہ اس کی کوئی چیز گم ہو گئی کچھ مخالف لوگوں نے چوری کا الزام بادشاہ کے وزیر اعلیٰ کے بیٹے پر لگایا حالانکہ وزیر اعلیٰ کا بیٹا بے قصور تھا وزیر اعلیٰ کو اپنے بیٹے کی بے قصور ہونے کا یقین یقین کے درجے کا علم تھا لیکن وقت کا تقاضا اور مس یہ تھی کہ وزیر خاموش رہے کیونکہ اگر وزیر اٹھ کر اپنے بیٹے کے بے قصور ہونے کا اعلان کرے گا الزام لگانے والے مخالفین کا گروہ یہی کہے گا اپنے بیٹے کی محبت اور طرفداری میں وزیر اعلیٰ اپنے عہدے اور منصب کا نجائز استعمال کر رہا ہے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے لہذا وزیر اعلی سکوت اختیار کرے یہی بہتر ہے اور یہی مناسب ہے چاہیے کہ توہمت کی آندھی کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو اس لیے ضروری ہے کہ صبر کرے اور خاموش رہ کر اس وقت کا انتظار کرے کہ حق بات واضح ہو کر سامنے آ جائے اچانک ایک دن بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے فرزند ارجمن پر چوری کا جو الزام لگایا ہے اس سے وہ بری اور بے قصور ہے اور وزیر زیادہ دھیاندار اور نیک بخت ہے اس لیے نیک بخت پر چوری کا الزام لگانا ظلم شدید اور گناہ عظیم ہے ہم وزیر زادے کو اس چوری کی توہمت سے با عزت بری کرتے ہیں یہ حکم نامد کرے تو جو لوگ ایسے نیک بخت اور دھیاندار پر غلط الزام لگاتے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اس اعلان کے بعد الزام لگانے والوں کو بادشاہ کوڑے لگوائے کوڑے لگانے کا کام اپنے وزیر کے ہاتھ سے سر انجام دلوائے تو گرامی قدر سوچئے کہ اس وزیر دادے کی عزت کس میں بڑی ہے اگر وزیر اپنے بیٹے کی برات کا اعلان کرتا تو اس میں اس کو شان زیادہ حاصل ہوتی عزت زیادہ حاصل ہوتی یا کہ بادشاہ کرتا تو اس سے عزت زیادہ حاصل ہوتی یہ بات جو ہے یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رب العالمین کے جناب والا اس قدر اعلان فرمانے سے چشاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اور شان بڑھ گئی ہے اور سن لیجئے گا گرامی قدر جو آیت کریمہ ایک دوسرا فرقہ کا ہے اور دوسرا گروہ ہے وہ بھی الزام لگاتا ہے وہ دشمنی سے الزام لگاتا ہے تاکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں سے دشمنی اس طرح پوری کی جا سکے آپ کی بیٹی جو ہے ان پر الزام لگا کر لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے ایک, فرق ایک فرقہ وہ ہے پہلے فرقے کا بیان میں نے کر دیا ان کے اعتراض کا جواب میں نے دے دیا اب دوسرے کی طرف آتا ہوں تو سن لیجیے گا میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی تھی اور اس کا ترجمہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ترجمہ اپنی طرف سے پیش نہیں کر رہا بلکہ مقبول احمد دہلوئی شیعہ جو ہے اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں اگر یقین نہ ہو تو اپنے گھر جا کر دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ لفظ لبز یہ میرے پاس موجود ہے لفظ وہ وہی ایسے ہی ہوگا وہ لکھتا ہے بے شک جن لوگوں نے توہمت لگائی اور وہ تم میں سے ہی گروہ ہے اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے اور ان میں ہر ہر شخص کے لیے جو گناہ بھی وہ کرے گا وہی ہے اور جو ان میں سے گناہ کا بڑا حصہ لے گا اس کے لیے بڑا عذاب ہے جس وقت کے تم نے ان کو سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے نیک گمان کیوں نہ کیا اور یہ کیوں نہ کہا یہ سری بہتان ہے یہ مقبول احمد دہلوی کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں ان کا بڑا جو ہے وہ بھی جناب والا اس بات کو مان رہا ہے کہ یہ بہتان ہے اور قرآن کریم کا عفقم مبین کا ترجمہ اس نے بہتان کیا ہے اور گرامی قدر اس آیت کریمہ کا شان نزول اور تفسیر مجماعل بیان جناب مطبوع تہران سے بڑھ رہا ہوں اس میں یہ بات موجود ہے ہے کہ ہجرت کے پانچویں سال غزب بنی مستلب میں حضور علیہ سلاۃ وسلام کے ہمراہ متحرات میں سے حضرت ام المؤمنین آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ہی تھی مجاہدین کے قابل نے ایک جگہ رات گزاری صبح سویرے کوچ کرنے سے قبل آپ قزائے حاجت کے لیے کسی گوشہ میں تشریف لے گئی اتفاقاً وہاں آپ کے گلے کا ہار کہیں گر گیا اس کی تلاشی میں دیر ہو گئی ادھر مجاہدین کا قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا مگر قابلہ والوں میں سے کہ آپ کی عدم موجودگی کا کسی کو علم نہ ہو سکا جب آپ پڑاؤ پر پہنچی تو وہاں بیٹھ گئی حضور علیہ سلاۃ والسلام نے حضرت صفوان کو کافرے کے پیچھے رہنے کا حکم دیا تھا تاکہ کچھ کرتے وقت گری پڑی چیزیں اٹھا لیں اور جب حضرت سفوان رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچے تو انا الیہ راجعون پڑا اور بلند سے کہا المؤمنین سیدنا سیدہ طیبہ طاہرہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غنودی کے عالم میں تھی آواز سن کر فوراً سمڑی جناب سفان نے اپنے اونٹ پر جناب بٹھایا مائی صاحبہ اس پر سوار ہو گئی جناب سفان ان کی مہار پکڑے ہوئے آگے آگے چلنے لگے حتیہ کہ قابل میں آ پہنچے بس بخت منافع رضی اللہ تعالیٰ الزام درا بات سیدھے مسلمان بیس کے ان کے فریم میں آگے لیکن ان تمام باتوں کا سیدہ طیبہ طاہرہ شا رضی اللہ تعالیٰ انہا کو علم نہ ہو سکا پتا نہ چل گھر پہنچتے ہی بیمار گئے اتنا روئی جب معلوم ہوا تو اتنا روئی رات بھر نیند اس موقع پر یہ آیت کریم یہ آیت کریما نادل ہوئی اللہ تعالی نے حضرت عشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی طہارت اور برات کا واضح ذکر فرما دیا یہ تھی تفسیر مجمع البیاں اور اس تفسیر سے اور اس کریمہ سے چند باتیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں وہ یہ ہے کہ اب عفق کا معنی جو ہے اس کذب عظیم مراد ہے کیونکہ تفصیل صاحب مجمع البیاں نے بھی لکھا ہے بل اے بل العظیم بل جس سے معلوم ہوا جن لوگوں نے یہ دیدہ کا نشتا سید طیبہ طاہرہ سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا پر توہمت لگائی وہ کذاب تھے اور مائی تھا رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اس تہمت سے بڑی تھی سچی تھی اس لیے صدیقہ کہلائیں آپ کو لقب صدیقہ کا دیا گیا اور آگے جو نبے والا یہ بات, بات یہ بات کو بھی یاد رکھ لیں ظن المؤمنون والمؤمنات جو ہے آخر تک یہ آج جو ہے اس کو پڑھ لیجئے گا اور اس بائد بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک غلط گمان بھی اللہ تعالی کو سخت ناگوار ہے اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ آشا صدیقہ کا رضی اللہ تعالی عا پر لان کرنے والا اللہ کے ہاں کس قدر دلیل ہے کیوں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا بم المؤمنون والمؤمنات بےن قسم خیرم وکالو حاضہ افقم مبین اور اس آیت سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد والا جملہ جو ہے موس کو دیکھ لیجئے گا وہ ہے حاضہ افقم مبین یہ الفاظ بتلاتے ہیں اللہ نے ان لوگوں سے بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا جنہوں نے اس الزام کو سننے کے بعد تردید نہ کی اس سے معلوم ہوا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی ازواج متحرات میں سے کسی ایک کے بارے میں بکوا اور لگویات بکتے ہیں اور ان کے بکوا سات والا کو سننے والے بھی والے بھی جو ہے اللہ کے غضب میں ہیں اس لیے اہل سنت و جماعت کو خبردار رہنا چاہیے کہ ایسی کسی مجلس میں کسی جلسے میں کسی کانفرنس میں کسی روم میں کسی ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھیں کہ جو سیدہ طیبہ طاہرہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کا غستاخ ہو کیونکہ اگر وہ یہ سننے کے بعد جناب والا وہ اس کے سات بھی بیٹھے تو افقم مبین کے تحت وہ بھی ان میں شامل ہوگا اور گرامی قدر بس صاحبہ کرام سمجھی کی وجہ سے انہوں نے منافقین کی ہم نوائی کی ان کے بارے میں بھی سن لیجئے گا اللہ مِنَ ماتا ہے لکھمنس تِبْرَهُ من لَهُ عَذَابٌ ازاب گرامی قدر قرآن کریم کو کھول کر دیکھ لیجئے گا ٹھنڈے دل سے پڑیے گا اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ام ملموں میں نین آشا صدی رضی اللہ تعالی انہا پر توہمت باندھی ان پر اذاب عظیم ہے اس لیے احادیث میں مذکور ہے جن سادے سیدھے مسلمانوں نے فریب کھا کر اس تہمت میں مناقین کیا ہم نوائی کی انہیں بھی سزا ملی بعد پر حد قدف جاری ہوئی بعد کو قدرتی قدرتی آفات سے سزائے ملی جیسا کہ جناب والا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تفصیل مجموع ال بیان والا نے یہ لکھا ہے کہ ان کی بہنائی جاتی رہی حالانکہ یہ خادم رسول ہیں خان مصطفیٰ ہیں اور تفسیر مجموع بیان میں یہ بات موجود ہے ولجی طلح کب رہیم فکالت عائشہ قد کفا عَبِّ بساروہ <حُو> یعنی وہ آدمی جو اپنے بڑے گنا کیا حصہ دار ہے اس کے لیے عزاب علیم ہے تو سیدنا نے فرمایا اس عذاب عظیم سے تو حسان کی آنکھوں کی بنائی چھین لی گئی تو گرامی قدر سیدہ طیبہ طاہرہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے بارے میں ایسی الفاظ نکالنا بہت بڑا جرم ہے کیوں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اس طلق بے السنتی کم و تقول اس کا ترجمہ مقبول احمد دہلوی شی لکھتا ہے جب تم اس کو یعنی اس تومت کو ایک دوسرے کی زبان سے نقل کرتے تھے اور اپنے منہ سے کچھ اور کہتے تھے بکتے تھے جس کا تم کو علم نہیں ہے اس کو خفیب سی بات سمجھتے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی یہ کنزل ایمان نہیں کہیں کوئی کہہ دے یہ امام احمد رضا خا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ ترجمہ کیا ہے بلکہ یہ شیعہ کا ترجمہ ہے اور اس آیت کریمہ سے یہ بات نکھر کا سامنے آتی ہے وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ جو لوگ سیدہ سیبہ طاہرہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی شان میں گستاخی کو معمولی تصور کرتے ہیں اور اسے کوئی اہم بات نہیں سمجھتے وہ سخت دھوکھے میں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بہت بڑا جرم فرمایا ہے اور جب اللہ کے ہاں یہ ایک بہت سنگین جرم ہے بہت بڑا جرم ہے تو لا لامحالہ اسے اللہ تعالی سے سزا بھی ضرور ملے گی اور سن لیجئے گا حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ جو ہیں ان کے نزدیک سیدہ طیبہ طاہرہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کا مقام کیا تھا یہ کسی سنی کتاب سے نہیں تفسیر من نہاد السادقین سے جناب بیان کر رہا ہوں مطبوع تہران سے عرض کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں حالت یہ ہے کہ یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے اور ایک بہت بڑا عذاب اس پر مترتب ہے کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جو حضور علی سلاد وسلام کی اہلیہ محترمہ کو آر دلانے والی ہے اور منصب نبوت کو آر لاحق کرنے والی ہے اس آئس کریمہ کا حاصل اور نتیجہ یہ ہے کہ اس بات کے کہنے سے تم نے تین وہ گنا دیے جن کی سزا عذاب عظیم اقرار پائی ہے اول یہ کہ کو ادھر ادھر تم کہتے پھرو اس کی اشاد کی دوسرا گناہ یہ کہ بغیر تحقیق کے اس کی اشاد کی تیسرا یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے حکم سے جس جس, جس کو عظیم اور بہت بڑا کہا اسے تم نے کوئی اہمیت نہ دی بلکہ غیر موتبر جناب والا تم نے کہا ہے تو گرامی قدر یہ یہ باتیں جو ہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ شیعہ مفسر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے تفسیر کر رہے ہیں اور بعض تفصیلوں میں ایسے ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام ایوب نے ابو ایوب سے کہا کیا آپ نے وہ باتیں سنی جو لوگ سید آشا کے بارے میں کر رہے ہیں جواب دیا ہاں میں نے سنی ہے بہرحال وہ باتیں ایک بہت بڑا جھوٹ اور افطراف ہے اور بہتان ہے کیا تو میری طرف ان باتوں کی نسبت کرتی ہے ام ایوب نے کہا خدا کی قسم عارگز نہیں ابو ایوب نے کہا خدا کی قسم آشا سدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھ سے کہیں اچھی ہیں اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں کا جائز ہو سکتی ہے تو گرامی قدر یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور توبا کرنی چاہیے ایسے مضمون کو لوگوں کے سامنے اچھالنا نہیں چاہیے اور جن کے پاس ایمان ہوگا وہ تو کبھی نہیں کریں گے اور جن کے پاس ایمان ہی نہیں بے ایمان ہیں منافق ہیں تو پھر اس عذاب عظیم کے لیے تیار رہیے گا ان شاء اللہ ان قریب آنے والا ہے تو میرے سنی بھائیوں اللہ نے ہمیں یہ توحفہ دیا ہے اللہ نے یہ اجاز ہمیں دیا ہے اگر کوئی خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے تو جواب دینے کے لیے سنی کھڑا ہوتا ہے اگر کوئی رسول اللہ کی عصمت پر دگا دبا لگانے کی کوشش کرے تو جواب سن نہیں دیتا ہے اگر کوئی میرے نبی علی سلام پر کوئی حرف اٹھائے تو جواب سن نہیں دیتا ہے اور یہ لوگ جو ہیں ان کے حصے میں اتراضات آئے ہیں جو منافقین کا حصہ تھا جو کفار کا حصہ تھا جو غیر مسلموں کا حصہ تھا وہ ان لوگوں کے حصے میں آئے ہیں ہمارے حصے میں وہ باتیں آئی ہیں جو حضور علیہ السلات و کے سچے اور سچے صحابی اور میرے نبی علیہ السلام کے سچے اور سچے غلام حضرت سیدنا سعد بن مواد رضی اللہ تعالی انہوں کے حصے میں آئی اگر سعد حضرت ساد بن عبادہ رضی اللہ تعالی انہوں کے حصے میں آئی جو دیگر صحابہ کرام کے حصے میں آئی ہمیں وہ مبارک ہو لیکن ایک بات کو کان کھول کر سن لیجئے گا قرآن کی ایک آیت نہیں متعدد آیات کریمہ اس بات پر شاہد ہیں اور موٹان میں پارے میں تمام کی تمام آیتیں موجود ہیں اور یہ الزام جو ہے یہ صرف سیدہ طیبہ طاہرہ آشا صدیقہ کا رضی اللہ تعالی انحر نہیں بلکہ یہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کیوں کیونکہ اللہ فرماتا ہے الخبی سات الخبی تین الخبی سات خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لیے ہیں خبیس مرد خبیس عورتوں کے لیے ہیں اب دیکھ لیجیے گا اگر تم پھر بھی وہی الزام تم نے سیدہ طیبہ طاہرہ باترا آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا تو پھر یہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا یہ آج کہاں لے جاؤ گے اس کے معنی کیا کرو گے مجب یقیناً ماننا پڑے گا کہ طیبات طیبون وہ طیبات لین پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں اگر رسول اللہ طیب طاہر پاک ہیں تو سیدہ طیبہ طاہرہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بھی طیب طاہر اور پاک ہیں کیوں? قرآن کی روسی ایسا ہے اگر تم اس باعث آیت کو نہ مانو تو پھر تمہیں دوسری بات جو ہے وہ جناب والا ماننی پڑے گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ کہے گا اور پھر تیرے کافر ہونے میں جو شک کرے گا وہ بھی کافر ہے تو سن لیجیے گا تب تفسیر مجموع منہاج صادقین میں یہ بات موجود ہے وہ لکھتا ہے کہ واقعہ افق جیسی وعیدیں مشرقین اور کافروں اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کے لیے بھی ذکر نہ کی گئی بلکہ وہ ان سے ذلت میں کم ہے اس کی وجہ اور معاملہ عور کی تعظیم اور اس کی اہمیت ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہر ممکن مبالغاہ سے اس الزام سے بری الزمہ اقرار دینا مقصود تھا کیونکہ اس مبالغاہ کی زیادتی میں مرتبہ رسالت کے علو کا اظہار تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اولاد آدم کے سردار ہیں ان کی رفت و منزلت کی خاطر تھا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کی عظمت شان کو سمجھے اور یہ جانو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام انبیاء سابقین سے افضل اور اعلیٰ ہے تو اسے ان آیات بہتان کو دیکھنا چاہیے جو قرآن کریم میں مذکور ہیں اور اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان لوگوں پر غضب فرمایا غصہ فرمایا جو اس میں ملو ملوث تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس واقعہ کی برات بطور مبالغہ اس لیے فرمائی کہ اس کا تعلق حضور علیہ السلاۃ وسلام کی ذات سے تھا تو گرامی قدر سیدہ طیبہ طاہرہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے گا قربلا سناد شیعہ کی کتاب ہے سند پڑے دے دی دیتا دی دی دی دی ہوں اس میں یہ بات موجود ہے کہ ان جافر بن محمد ان ابی ہے ان جدے ہی انعلی ابن الحسین ان ابی ہے ان علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ <سلام> تمام سیدوں کی سند ہے ایک سید نہیں ہے اس میں تو امام جعفر صادق اپنے باپ امام محمد باقر کر سے روایت کرتے ہیں وہ امام زین سے روایت کرتے ہیں اور امام زین العابدین اپنے باپ سیدنا امام حسین سے روایت کرتے ہیں سیدن امام حسین اپنے باپ سیدنا علی المرتضا کر اللہ وجہ الکریم سے روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ل عیشت عائشت عض اللہ شیطان کی فقالت و انت احض اللہ شیطان کا فقال عشت اللہ تقولی حضا فی سالۃ اللہ عنی علیہ حت اسلم ہو بے سارا وہ امل جنت و حامت الحمل بل ابن القیس بن ابلید بل جنتے اور جناب علی المرتضا کر رم اللہ وج سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ نے تیرے شیطان کو دلیل کر دیا ہے تو سیدنا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عرض کرنے لگی حضور آپ کے شیطان کو بھی اللہ نے ذلیل کر دیا ہے تو فرمایا ایشا ایسا نہ کہو میں نے اللہ سے اس کے خلاف مدد چاہی اللہ نے میری مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا اب پھر اس کا نام ہے اور وہ جنتی ہوگا تو گرامی قدر جب اس روایت کے مطابق جس کے راوی ان سے پوچھئے گا کہ کیا جرا کرنی ہے ایک امام نہیں ہے امام جعفر صادق ہیں امام باقر ہیں جناب والا امام زین العابدین ہیں امام حسین ہیں اس سیدنا علی المرتضا کرم کر اللہ وز الکریم ہیں پانچ ائمہ اہل بیت کبار امہ اہل بیت جو ہیں اس سند کے راوی ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے ساتھ شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہے تو پھر الزام کس بات کا یا تو کہو تمہارے آئمہ اہل بیت جھوٹ بولا کرتے تھے اور یقیناً یہ بات یہ نہیں کہیں گے اور کہہ بھی سکتے ہیں اپنے مطلب, مطلب کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کیوں ان کا تعلق آئمہ اہل بیت سے بالکل نہیں ہے بلکہ یہ تو ابن صبا یہودی کی مانوی اولاد ہے اور اسی کے پیروکار ہیں ان کے ائما ائما اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو سیدہ طیبہ طاہرہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی محبت نصیب فرمائے اور حضور علیہ سلاط و کی اس محبوبہ جو حضور علیہ سلاط وسلام کو محبوب تھی جس کے بارے میں ان کی سہائے اربا میں سہائے اربا میں سے ملہ یحضر الفقیر اس میں یہ روایت موجود ہے روا جمیل نبی عبداللہ علیہ ان تو المرا تو بےحض رجولی واہ یو سلی پنبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یو سلی و عائشہ تاجی آن بین وائے وقان اذا اراد اس جدا غم درد لئی فارا پاط رج لا حت یادہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ملا یاضر الفقی میں یہ بات موجود ہے جلد پہلی میں سپا نمبر اسی میں باب مایوس منت سیام میں متبو لکھنؤ تباہ قدیم میں یہ اسی نمبر سپا اس کا ہے اور دوسرا جناب ملا یحضر الفقیر جلد پہلی سفا نمبر جناب جناب والا یہ مطبوع تہران جدید میں ہے امام جا پر رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں مرد نماز پڑھنے والے کے مقابلے اگر کوئی عورت نماز پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس کے جواز کی دلیل یہ ہے حضور علیہ السلات وسلام بسا اوقات اس طرح نماز ادا فرماتے سیدا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا آپ کے سامنے لیٹی ہوتی اور وہ ہوتی بھی حالت حیض میں مومنین کے قدم مبارک اس جگہ ہوتے جہاں حضور کی سیدہ گاہ ہوتی جب آپ سیدا کرنا چاہتے تو آپ سیدہ عشا صدیقہ رضی اللہ تعالی کے پاؤں کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر ہٹانے کا اشارہ کرتے وہ پاؤں سے کا لیتی تو آپ سیدا فرماتے تو گرامی قدر یہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عشا صدیقہ رضی اللہ تعالی رہا آپ تو محبوب محبوب محبوب کائنات ہیں اس لیے آپ کے ساتھ جناب بغض رکھنا جو ہے حضور علیہ سلاط وسلام کے ساتھ بغض رکھنا ہے آپ کے ساتھ محبت رکھنا جو ہے حضور علیہ و السلام سے محبت رکھنا ہے اور مسلمانوں اگر صدق دل سے سیدہ طیبہ طاہرہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے محبت کرو گے اور انشاء اللہ عزیز بفضل ہی تعالی دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے اور اس کے بارے میں اور بہت سے حوالے دے سکتا ہوں لیکن انہی پر جناب والا اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالی ہر مسلمان کو سیدہ طیبہ طاہرا آشا صدیقہ کے بغت سے بچائے وما علین